خصوصی نشریات کا سلسلہ مدری چینل پر شروع ہوا اجتماع ذکرات کا سلسلہ ہوا مدری مذاکرے کا سلسلہ ہوا صبح بہاراں کہ وہ پرسوز اور رحمت بھرے لمحات نے امیر علیہ سنت کے ساتھ گزارے اور پھر آج صبح سے ہی مختلف سلسلوں کا آپ جو ہے وہ نظارہ کر رہے ہوں گے الحمد دنیا بھر میں آشقان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہیں شادہ ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ہمیں عطا کی گئی انشاء اللہ اللہ اس دوران بھی چونکہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر جلوس میلاد کا سلسلہ ہے ملک و بیرون ملک نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر پاکستان کے بہت سارے شہروں کے اندر جہاں جہاں پر آج بارا رب النوز شریف ہے جلوس میلاد کا سلسلہ جاری ہے اس کے مناظر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے نعت خان اسلام بھی موجود ہیں کلام بھی سنیں گے اور اس سلسلے کی خصوصیت کے الحمد ہمارے ساتھ مفتی محمد قاسم اطاری دامت برکاتہم الالیہ تشیف فرما ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے خاص اس دن کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کریں گے ہمیں کالز کر سکتے ہیں آ, نمبرز آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں مفتی صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے آ, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا ان نمبر پر آپ کال کریں گے تو ان آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا اسی طرح مختلف جو مناظر ہیں ہمیں دنیا بھر سے موصول ہو رہے ہیں چراغاں کے بھی ہیں اسی طرح جو جلوس میلاد کے ہیں وہ بھی آپ کو کچھ دیر میں دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء ایک کلام کو شامل کریں گے اور پھر مفتی صاحب سے انشاءاللہ شاء اللہ مدن پھول بھی حاصل کریں گے جب بھی تلاوت قرآن مجید کی جائے تو توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر سننا چاہیے کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے نہ صرف پڑھنا اور سننا بلکہ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب ہو کر تلاوت قرآن کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے آیت علاوہ سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصفاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مچھ مچھ اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول ارض وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سے بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھی اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضاء الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم <متدأ> الله الرحمن الرحيم ولن قد كتبنا في الذمور من دينك ان الله يغفر دل اب ان س قوم عابدي ولقد كتبنا في من عابدين واين القادر كذبنا فزغد من اب <تصفيق> ان في هذا فهل أنتم مسلمون فإن ترده فقل آذنتكم على يَعْلَمُ لَمْ يَرَ جَرَّ مِنَ الْقَوْمِ وَيَعْلَمُ مَا انْسَطُمُونَ وَإِنْ أَنزِلَ لَهُمْ فِتْنَةٌ لَنكُنْ وَمَسَاعٍ إِلَى حَقٍّ قَالَ رَبِّ حْفُمْ بِالْحَقِ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَالُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ <تصفيق> ما شاء الله آئی وہ کلام کو شامل کرتے حبیب صلی اللہ ب دل پڑے کلے والا شفی عنا کلے والا شفی عنا محمد والا دل آس تو اچھا صاحب بڑا ہی پیارا کلام ہے اور میں تو بہت عرصے کے بعد جو یہ سن رہا ہوں اور پڑھا تو بہت پہلے گیا ہے مدر ماحول میں بہت دفعہ اس کو سننے کا موقع رہا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اگر کچھ ہے وہ اس کی وضاحت بھی ہوتی رہے الفاظ تو بڑے ہی خوبصورت ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرائشیں فرمانا پھر بزم امکان اسی طرح اور جو اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے اچھا ایک اور چیز کی ایک سوال بھی تھا میرے ذہن میں خاص طور پر آپ کے حوالے سے کسی نے بتایا تھا کہ مدینہ پاک کے حاضری کے دوران آپ کی خواہش رہی یا آپ نے واقعی اس پر تکمیل بھی کی پوری ہدای کے بخشی شریف جو ہے وہ وہاں پر پڑھنا معاز شریف پر یا خزرہ کے سامنے یہ سلسلہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں جو کے بخش کے حوالے سے ہے وہ پوری ہدایت بخش کا نہیں ہے وہ یوں ہے کہ بعض ناتے ایسی ہیں کہ جن کا پورا مزہ وہیں آتا ہے اچھا جیسے وہ جو ناتے پاک ہے بطور خاص وہ میرے ذہن میں تھی کہ سرور کہوں کے کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے؟ سبحان تو یہ ناطے مبارکہ اس میں چونکہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام سے خطاب ہے آپ کی بارگاہ میں آدمی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے مم. تو اسے جو وہاں پڑھنے کا مزہ ہے وہ کسی اور جگہ حلید نہیں حلید. ہے بے شک. بے شک اسی طرح اور بہت ساری <coughs> اعلی حضرت کی ناطے یہی جیسے یہی پہلی نعت ادا کے بخشش کی واہ کیا جودو کرم ہے شہید بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آسما خان زمین خان زمانہ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا اور تو یہ جو پوری نعت ہے جس میں چونکہ تیرا کا لفظ ہے کہ نبی پاک علیہ سلاۃ ہی سے وہ عرض ہو رہا ہے اور اسی طرح دیگر بہت ساری نعتیں کیونکہ نعتوں کے اندر موسٹلی یہی ہے کہ تذکرہ ہی نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کا ہوتا ہے یا انداز خطاب ہوگا یا وہ اندازے غائب ہوگا لیکن بات چونکہ نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی ہے تو اس لیے جو مزہ وہاں پر اس کا پڑھنے کا آئے گا وہ کسی اور جگہ نہیں آ سکتا सुछान جیسے सुछान وہ ایک ناتھ خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی ہے نہ تو نہیں وہ ہے دعائیا وہ اشعار ہیں جی جی کابے کی رونق کعبے کا منظر تو اب لازمی بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے پڑے تصور ہوگا یہاں پر تصور ہوگا اور یہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں کیا بات ہے تو دونوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے ذوق میں محبت میں تو یوں کے کی وہ بہت ساری نعتیں کہ جو خود نبی پاک علیہ صلاح وسلام سے بطور خاص ندا خطاب کے اعتبار سے ہے ان کا جو وہاں پڑھنے کا مزہ ہے وہ بالکل جدا گانا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی میں شاید ابھی پانچ چھ مہینے پہلے جب میری حاضری ہوئی تو اب وہاں پر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر وہ بطور خاص بیٹھنے نہیں دیتے اور اس طرح جو سارے اپنے ہمارے کرنے نہیں دیتے لیکن سائن میں قرآن پاک بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو اب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو ویسے تو دیکھا بہت سارے لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور جو معروف صورتیں ہیں جن کے خاص فضائل ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو میرے سے میں اچانک یہ آیا کہ قرآن پاک جو نازل ہوا وہ اسی سراؤنڈنگ کے اندر نازل اللہ ہوا اللہ اللہ اس کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے جو قرآن پاک کی آیات کا اکثر و بیشتر حصہ ہے وہ تو سارا یہی نازل ہوا جی تو وہ آیات کہ جن میں نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کو خطاب ہے یا صحابہ کرام کو خطاب ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہے سہی اور اس میں یہ سارا سینیریو جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے کہ بھائی یہاں یہ آئے اتری یہاں یہ بات ہوئی اس طرح کہا گیا صحابہ کرام نام ایسے بیٹھے تھے نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام اس طرح بیٹھے تھے تو وہ جو صورت ہو جس میں اس طرح کا بیان ہو وہ اگر پڑھی جائے تو اس کا بطور خاص ہے مزہ آئے اور سورہ احزاب جی اب سورہ احزاب جو ہے یہ غزوہ یا کے بارے میں ہے پھر اس میں نبی پاک صلاحت والسلام کے کاشانۂ مقدسہ یعنی آپ کے گھر مبارک آداب کا بیان ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اول تو اجازت لے کے آؤ اور جب آ جاؤ اور کھانا کھا لو تو پھر بیٹھے نہ رہو چلے جایا کرو نبی تمہارا لحاظ کر کے بولتے نہیں ہے کہ بھئی چلے جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا لحاظ نہیں فرمائے گا واللہ اللہ صاحی من الحق اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیانی فرمائے گا کھانا کھا لیا تو چلو صحیح تو اب یہ جو آیات سورہ اذاب کی تھی اچھا اسی طرح پھر یہ جو سورہ حجورات کی تھی وہ تو بطور خاص وہاں کی تھی نا کہ وہیں نبی مسجد نبوی شریف کے اندر ہی وہ محفل تھی جس میں صحابہ کے موجود تھے بنو تمیم کا وفد آیا ہوا تھا سیدنا نبوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نما کی ایک مسئلے پر گفتگو ہی آوازیں بلند ہو گئی نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اچھا پھر وہی حضرت مستفی وہ ان کی ان کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کو اونچا سنتا تھا تو اب عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جس کو اونچا سنتا نا وہ بولتا بھی اونچا جی ایسا ہی خود آہستہ سننا ہوتا ہے تو اب وہ اتنا بولے گا کہ اس کو تو سنے تو جو اس کو سنے گا نا وہ ذرا ڈبل आवाज کے اندر بولے گا جی تو جی وہ بہت اونچا بولتے تھے اور یا پھر یہ تھا کہ جس مسئلے کے اندر وہ کلام کر رہے تھے اس کے اندر بحث کرتے ان کی आवाज بلند ہوگی ابھی ان کی آواز वैसे بلند تھی تو ان کی آواز بلند ہوئی تو اس پر یہ ایت ہے مبارکہ نازل ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون کہ نبی کے حضور تم اپنی आवाज اونچی کرنی نہیں اللہ ایک تو نبی کی آواز پہ آواز بلند نہیں کرنی کہ نبی پاک علی سلاۃ وسلام کلام فرما رہے ہیں اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو سرکار کی آواز سے اونچا کر دیا جائے یہ بھی نہیں اور دوسرا فرمایا کہ نہیں یہاں بات ہی اونچی نہیں کرنی صحیح آواز ہی پست رکھنی ولا تجہر کا جہربا دیکھ لباؤ دن جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آواز بلند بھی ہو جاتی ہے کوئی آدمی بہت زیادہ محنت کا لحاظ بھی نہیں کر رہا ہوتا فرمایا کہ یہ بارگاہ وہ نہیں ہے. یہاں اپنی آوازوں کو پست رکھو لا بتا تشن ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے تمہیں پتا تو اب یہ آئے تھے وہ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کلام نے اپنی آوازوں کو اتنا پست کر لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی اسلام سے ایسے بات کرتے کہ جیسے سرگوشی کرتے کام کے اندر جیسے بات کرتے ہیں اس طرح بات کیا کرتے اور <سلام> عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کا یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ اتنی آہستہ بولتے حالانکہ سیدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ طاقتور اور جری جو صحابی تھے تو جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کی آدمی ایک گھن ہوتی, ہوتی ہے اور مضبوطی اور بلندی ہوتی ہے لیکن وہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح بات کرتے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر دوبارہ کہو اللہ اللہ اور وہ جو تیسرے صحابی کی حضرت صابن من قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اپنے گھر میں ہی آگے بیٹھ گئے نا اللہ انہوں نے کہا میں تو ہلاک ہو گیا میرے تو عمل ہی برباد ہو گئے انتخابات عام والوں میرے بارے میں نازل ہوئی ہے میرے عمل برباد ہو گئے میں جنم ہی ہو گیا ان کے اوه الفاظ اوه یہ ہے کہ انا من انامار ہی ہو گیا ذہن پہ اس کو سوار اپنے ذہن پہ سوار کر لیا اور معاملہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے نا کوئی معمولی تو ہے نہیں بالکل پھر وہ صحابہ کے کا اپنا ایمان قوت ایمانی خوف آخرت اور پھر قرآن کا نزول اس کے اوپر ہو گیا بارگاہ مصطفیٰ کے بارے میں نازل ہوا تو وہ گھر پہ بیٹھ کے چند دن آئے نہیں آنا ہی بند کر دیا میں نے جانا ہی نہیں ہے میں جاؤں گا تو بولوں گا بولوں گا تو آواز بلند ہوگی پہلے عمل برباد ہو گیا اگلے بھی برباد ہو جائے گا تو میں ادھر ہی تھی صحیح تو نبی پاک علیہ سلاط السلام نے صحابہ کے نام سے پوچھا وہ ثابت نظر نہیں آ رہے تو ان کے پڑوسی صحابی انہوں نے جواب دیا کہ یارسول وہ تو گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا میری آواز تو بلند ہوتی تھی اور آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے تو میرے تو عمل برباد ہو گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ثابت جنتی ہے اللہ اللہ نے فرمایا ثابت جنتی ہے کیا بات ہے اسے بلاؤ کیا بات ہے تو, تو اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو حاضر ہوئے پھر اس کے بعد حاضری شروع ہو گئی صحیح تو اس کے بعد صحابہ یہ نام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان ہم اپنے درمیان یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو ثابت بن کیس کو دیکھ لو اللہ کیونکہ اللہ نبی علیہ اسلام نے فرمایا ہوا تھا کہ یہ تو اصحاب جنت میں سے یہ جنتی تو ہم اپنی پوری زندگی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنتی اور ان کی اس کے بعد کی ساری زندگی ایسی گزری اور ان کی موت بھی ایسی ہوئی کہ جس نے گواہی دے دی کہ واقعی جنتی کیا بات ہے کیونکہ حضرت ثابت بن کیس عدیلہ تعالیٰ انہو کی جو کا جو وصال ہوا وہ شہادت اچھا اور اچھا یہ شہادت ہوئی تھی مسلمہ کزاب کے خلاف جنگ گڑتے ہوئے اچھا اچھا, اچھا مسلمہ کزاب بھی چونکہ جھوٹا نبی کہلاتا تھا تو اب آپ کو پتا ہے کہ جہاں جذباتیت ہوتی ہے وہ جنونیت جنونی اور ہم جنت ہم بہت ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیر ہوئے بلے جو مرضی اس کو ہٹانے کی کوشش کرے وہ نہیں ہٹتے ٹھیک ہے جذباتیت کے اندر یہ ہوتا ہے تو اب اس کے مسلمان کزاب کے بھی ماننے والے اسی طرح جنونی جذباتی تھے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں ہٹنا میدان جنگ تو اب انہوں نے اتنے زوردار حملے کیے کہ صحابہ پیچھے ہو گئے صحیح اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اتنا ہوا تو پھر حضرت صابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم جاتے یا نہیں جاتا میں جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر نکل پڑے اللہ اب ان کو دیکھ کے پھر بکیا نے ہمت پکڑی اور سب نے مل کے حملہ کر دیا اور اس کے بعد اس کو فنا کیا تباہ کیا مسلمان کا کر اس کے لشکر کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لیکن یہ اس کے اندر شہید ہو گئے سحان اللہ سبحان یہ اس میں شہید ہو گئے اللہ، سبحان اللہ تو نبی پاک وسلام نے فرما تھا کہ انہوں نے اصحاب الجنہ یہ تو جنتی ہے سبحان جنتی سبحان تو اب یہ جو پوری آئے اچھا پھر اس پر قرآن پاکری آئے تو اچھا فرمایا کہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ عالمی مدین مرکز سزان مدینہ میں چونکہ تین بج کر تیس منٹ پر ساڑھے تین بجے جمعہ ہوتا ہے تو اذان کا وقت تھا تو وقف مفتی صاحب انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ چشتیاں پنجاب کے شہر سے اس وقت لائیو ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ پر جلوس والے چلے چلے چلے چند مناظر جو ہے وہ دکھا دیں الحمدللہ مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ سوال کریں گے دنیا بھر میں اس وقت جو جلوس میلاد کا ایک سلسلہ ہے اور اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ہر آنے والے دن جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے تو چھوٹا شہر بڑا شہر بہت بڑے شہر ہر طرح کے شہروں کے اندر الحمدللہ جلوس میلاد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو یہ ایک شہر سے کچھ مناظر ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء مزید بھی کچھ مناظر ہیں بیرون ملک سے بھی فرانس سے اٹلی سے اسی طرح افریقہ کے کچھ ممالک ہیں وہاں سے بھی کئی جلوس میلاد کے مناظر جو ہیں وہ الحمد ہمارے پاس موجود ہیں اور آنے والے اتوار کو ایک خصوصی سلسلہ نگرانی شورا جو فرمائیں گے کہ جشن میلاد کہاں نہیں تو چونکہ یہ دو تین دن تک دنیا بھر سے فوٹیجز آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو وہ دو دن کے بعد سلسلہ ہوگا اور ہم دنیا بھر کی مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مختلف لینگویجز بولنے والے افراد کو جو ہے وہ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں جی مفتی صاحب بہت ہی ماشاءاللہ اللہ آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئی اور اس کا بڑا ہی پیارا تصور ہے مزید آگے تو میں اس کا عرض کر رہا تھا کہ اس پر پھر یہ آئے بارکار نازوئی رسول بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں نیچی رکھتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیے سبحان اللہ ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے تو یہ آن انہی है. ہی صحابہ کرام کے بارے میں یہ نازل, نازل ہوئی. ہوئی کیا بات تو ہے؟ اب چونکہ اس کا جو وقوع تھا جو اس کا واقعہ تھا وہ اسی جگہ پر مسجد نبوی شریف کے اسی جگہ پر اسی مقام پر تھا تو اب جب وہاں بیٹھ کے قرآن پاکی آیات پڑھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے سرکار صلاحت وسلم وہاں بیٹھے ہوئے یہاں آواز بلند ہوئی ادھر قرآن اترا نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا صحابہ کرام نے اپنی وادے آہستہ کر دیں اب اس کے بعد پھر ان کی فضیلت پہ اگلی آیت نازل ہو رہی ہے تو یوں جب اس طرح ایک آدمی تصور جمع کے اور معانی پر غور کر کے قرآن پاک کی آیات پڑتا ہے تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اسے روحانہ ہے وہ جاتی ہے ناتے خدا کے بخشش ہی ہیں یا یہ ہیں تو اس کا پڑھنے کا زیادہ مزہ ماشاء اللہ جب اس سے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا اب ہر شخص حاضری دیتا ہے اپنے اپنے انداز پر دیتا ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ جو اہل علم ہیں تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا ظاہر ہے کہ ان تصورات میں وہی کھوئے گا کہ جس کو اس کے بارے میں نالج بھی ہوگا تو اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن کا علم سیکھیں حدیث کا علم سیکھیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ معلوم بھی ہوتی ہے اور محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب یہ جو شعر پڑھا بڑا ہی پیارا شعر ہے اس کی کچھ وضاحت ہو جائے پھر کچھ کالز ہیں مجھے بتایا گیا ہے وہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے نہ کیوں آرائشیں کرتا یہ دنیا کے سجانے کے حوالے سے یہ ساری یہ جو شعر ہے یہ ان تمام روایات کی طرف اشارہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جبرائیل امین علیہ السلط و السلام کا جھنڈے لگانا خانہ کعبہ کا جھک کر سجدہ کرنا بتوں کا گر جانا دریا صاوا کا خشک ہونا کسرا کے محل کے کنگروں کا ٹوٹ جانا اور مشرق و مغرب کے جانوروں کا ایک دوسرے کو بشارت دینا آسمان کے فرشتوں کا اترنا جنت کی یوروں کا آنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت نور کا ظاہر ہونا سبحان اللہ سبحان اور ایک خاص ستارے کا چمکنا جس کو دیکھ کر اہل کتاب کے شخص نے جیسا کہا کہ آخری نبی کی ولادت ہو گئی تو یہ وہ سارے آثار اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف اس کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی آرائش کیوں نہ کرے سبحان اچھا اب اس کے اوپر آپ ایک ویسے ایک دوسری بات میں ارض کرتا ہوں رمضان المبارک کے بارے میں کتنی ایسی روایتیں ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے کے لیے اس کی آمد کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے <تصح> جنت کو پورا سال سجایا جاتا تو رمضان افضل ہے یا سرکار افضل ہے آه. نبی پاک م. صلی اللہ علیہ وسلم م. کی تو شان شان ہی آپ کے صدقے تو رمضان ملانصیب ہوا پچھلی امتوں کو تو رمضان المبارک نہیں ملا تھا صحیح نبی پاک علیہ اللہۃسلام کے صدقے میں ملا تو جب رمضان المبارک کی آمد کی خاطر جنت کو سجایا جاتا ہے تو جب سرکار علیہ اللہۃسلام تشریف لائے تو اس وقت کا مندر کیسا ہوگا اور اس وقت رہے دنیا رہے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روحانی طور پہ سجاوٹ کی ہوگی وہ کیسی ہوگی تو یہ اس اعتبار اس کی طرف ہی ماشاء اللہ تو ہم بھی کیوں نہ سجائیں ہم بھی جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کریں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد پر اپنی اپنی خوشی کا جو ہے وہ بھرپور طور پر اظہار بھی کریں ان شاء مزید گفتگو بھی جاری رہے گی آ, دو کال جو ہے وہ دے دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اس طارق میں کے شہر احمدآباد شریف سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال فیضان ملا سلسلہ میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں مُنہ مبارک ہو اور کوئی دوسرا طنز کرے آپ کے پاس صنعت کیا ہے دلیل کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان نیکسٹ محمد احتشام اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول شریف قطعی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دن خوشی منانا ایک تعجب ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ کیا واقعی بارہ ربیع الاول شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور اس دن خوشی منانا کیسا جزاک اللہ, خیرہ آمین. آ, ما شاء اللہ آ, جواب بھی لیتے ہیں آج صبح سے ہی جیسے ہی صبح بارہ کے بعد اذان پر ہماری اجتماعی میلاد کا اختتام ہوتا ہے پھر نماز فجر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر امیر سنت کا معمول ہے کہ اشراق چاش تک جو ہے وہ آ, کلام کا سلسلہ جاری رہتا ہے پھر جیسے ہی وہ ختم ہوا تو فیضان مدینہ میں آ, بڑی تعداد میں تبرکات تھے الحمدللہ اس کی زیارت مدری چینل پر بھی صبح کے وقت کرائی گئی ساڑھے سات آٹھ بجے کے آس پاس سے اور پھر ابھی تک بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا اور الحمدللہ کئی سالوں سے یہ ہمارا یہاں پر معمول ہے تو ہو سکتا ہے کہ مو مبارک کا مجھے کنفرم تو نہیں ہے ہو سکتا اس کی زیارت ہو مئ مبارک تھا موہ مبارک سے اللہ تو سب یہ دو سوالات دیکھیں کسی کے پاس ہوئے مبارک ہے تو اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس کا ثبوت دو جی یہ ایک قسم کی بے ادبی ہے اچھا بچا یہ ہے کہ ہر شے کے لیے ثبوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر قرآن کی آیت ہی اترا ہے تو اس کا ثبوت ہوگا اچھا نہ اس کے بارے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی باقاعدہ سند ہی ہو کہ جناب اس نے فلاں سے بیان کیا فلاں نے فلاں سے بیان کیا جی اشیاء مختلف ہوتی ہیں اور مختلف اشیاء کے اعتبار سے ان کی سند کا لحاظ کیا جا ان کے کی ثبوت کو دیکھا جاتا ہے صحیح تو اس لیے ہر چیز کے اندر یہ والا مطالبہ کرنا ویسے درست نہیں ہے صحیح. ایک علماء کرام نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ شہرت شہرت جو ہے کسی شہر کی یہ بہت ساری چیزوں کے ثبوت کے لیے کافی ہوتی ہے مثال کے طور پہ آج سے جو پانچ چھ سو سال پرانی مسجدیں ہیں हم. ہم کو مسجدی ہی مانتے ہیں کہ جناب یہ کسی نے مسجد ہی بنائی تھی اور یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے نہیں بنائی گئی صحیح، وقفی کی گئی ہوگی یہ وقفی کی گئی ہوگی <تصفح> تو اب ہمارے پاس کیا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ جگہ واقع تن جب اس کو وقف کیا گیا تو اس آدمی کی اپنی ملک میں تھی اور اس نے وقف کیا ہے اور اس نے چوری نہیں کی اور اس نے قبضہ نہیں کیا اور قبضہ کر کے یہ مسجد نہیں بنائی ہوئی ہم یہی ہے کہ مشہور ہے اور مسلمان کہہ رہا تو ہم اس کی بات کا اعتبار کریں گے صحیح, صحیح اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں हم. اچھا اب جب کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ منہ مبارک ہے یہ منہ مبارک ہے تو بات یہ ہے کہ کیا مسلمان کی بات کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے صحیح اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ جی میں اس کا اعتبار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے صحیح اس کو قذاب قرار دے رہا ہے اور جھوٹ بھی کون سا منسوب کر رہا ہے اس کی طرف کہ وہ کہ اس نے نبی پاک علیہ اسلام پر جھوٹ باندھا ہے کہ نبی پاک علیہ اسلام کے مو مبارک کی اس نے بات کی جب کہ ہے نہیں تو اب کسی مسلمان کو جھوٹا قرار دینا کیا یہ شرح جائز ہے کیا کسی کو قذاب اور پھر اتنے بڑے کبیرہ گنا کا مرتقب کہ اس نے معذ اللہ نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام پر جھوٹ باندھا کیا کسی مسلمان پر یہ بدگمانی کرنا جائز ہے تو یہ تو نش قطعی قرآن ہے کثیرم من ون ان ون اسمن تو یہ تو آیت کے اندر فرما دیا گا کہ بدگمانیاں نہ کرو بہت زیادہ گمان نہ کرو کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں اور یہ اس میں داخل हم. کہ کسی پر اتنا بڑا گمان کیا ایک مسلمان جب دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کے اسلام کی وجہ سے ہم اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی اس بات پر اعتبار کرتے ٹھیک ہے اچھا اب رہی یہ بات کہ بھائی مئ مبارک دنیا میں اتنے سارے ہیں اتنے سارے ہیں تو آخر یہ کیسے آ گئے آخر کتنے تھے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ من مبارک سے آگے موئے مبارک نکلتے ہیں یہ تو, تو مشاہدہ ہے ٹھیک ہے نا یہ تو مشاہدہ ہے میرے اپنے ایک دوست ہے <coughs> ان کے پاس ایک مُئے مبارک تھا میں نے خود دیکھا دو تین سال کے بعد وہ تین تھے سبحان اللہ دو تین سال کے بعد وہ تین تھے بڑھتے رہتے بڑھتے ہیں لیکن قطع نظر اس کے خود موئے مبارک جو نبی پاک علیہ اسلام نے تقسیم فرمائے اگر ان کی ہی تعداد میں ارض کروں تو اسی سے اندازہ لگا لے کہ دنیا میں اتنے کیوں نہیں ہیں پھر سوال یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اتنے کیوں ہیں پھر سوال یہ ہوگا کہ اتنے کیوں نہیں ہیں ہی انٹرسٹنگ مفتی صاحب کوئی نئی بات بتا رہے ہیں آپ کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک شے جو نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک ہے کوئی معمولی شے نہیں ہے کہ جس کی طرف کوئی آدمی توجہ نہ کرے اس کا کوئی اہتمام نہ کرے نبی پاک علیہ السلام کو منہ مبارک ہوگا تو آدمی اپنی زندگی قربان کر دے گا اس کی حفاظت کے لیے اب نبی پاکر اسلام اپنے بال مبارک خود تقسیم فرمایا کرتے تھے اچھا خود تقسیم فرماتے تھے آنند میں حدیث مبارک بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاکر عیسلاسلام اپنے بال مبارک جو ہے وہ منڈوا رہے تھے اور صحابہ کرام جو ہے وہ یوں گھیرا ڈال کے کھڑے تھے اچھا نبی پاک علیہ سلاط اسلام نے بال مبارک سر کے ایک طرف کے بال مبارک ایک صحابی کو دی اور فرمائے صحابہ میں تقسیم کر دو کیا بات ہے سو تقسیم دو کر دوسرے جو ہے وہ منڈوائے تو فرمایا تو فرمائے اس کو بھی تقسیم کر دو ایک مرتبہ سر سر کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں انگینت ایک لاکھ سے تو زیادہ ہوتے ہیں کم از کم ایک لاکھ سے زیادہ ہوتے کیا نبی پاک علی سلاط اسلام نے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ سر مبارک کیا ایک ہی مرتبہ بال ترشوائے نمبر ایک ایک مرتبہ ترشوائے یا منڈوائے منڈوائے وہ حدیث میں حلق کے الفاظ ہیں منڈوائے تو ایک لاکھ بال مبارک جو ہے وہ تو کم از کم تھے सहی. اور وہ تقسیم کیے گئے ایک. اب اس کے بعد نبی پاکر اسرات وسلام کا معمول مبارک زلفے رکھنے کا تھا منڈوانا جو ہے وہ صرف حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر ثابت ہے सहی. بقیہ آپ ترشواتے تھے کہ زلفے جو ہے وہ باقی رہتی تھی हुँ. ہر مرتبہ جب ظلفیں ترشواتے تھے تو کیا وہ جو تقسیم کروائے تھے وہ ایک ہی مرتبہ کروائے تھے hmm. بکیہ مرتبہ میں تقسیم نہیں کروائے ہوں گے सहی. ایک دوسرا اب صحابہ کرام کو لے لیں صحابہ کرام کا یہ عالم کہ نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام اگر وضو فرمائیں تو صحابہ کرام نیچے یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے سبحان اللہ. کہ آپ کے چہرہ مبارکہ سے آپ کے پاؤ مبارک سے آپ کے جینب بازو مبارک سے پانی کا جو قطرہ گرتا وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا اللہ تھا اللہ تھا اللہ اور وہ اسے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا زمین پر نہیں, آنے دیتا زمین پر نہیں آنے دیتے تھے واہ اور جس صحاب اب لازمی بات ہے جب وزو ہو رہا ہے تو بیس پچیس آدمی ہی گھیرا ڈال سکتے اس سے زیادہ تو نہیں تو اب یہ ہوا کہ کسی نے مل کے تھوڑا سا دوسرے کو بھی دے دیا انہوں نے بھی لیکن جس کو پانی وہ مبارک پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پہ پھیر اللہ تھا اللہ تھا اللہ تھا اللہ اب بتائیے کہ صحابہ کرام اس مبارک پانی کی قدر زیادہ کریں گے یا نبی پاک علیہ السلام کے بدن اتھر کے اس ٹکڑے مئ مبارک کی قدر زیادہ کریں گے ظاہر ہے مبارک جزوے بدن جب وضو کا پانی زمین پہ نہیں آنے دے رہے جب منہ مبارک جب پانی زمین پہ نہیں آنے دے رہے تو منہ مبارک کس طرح ادھر ادھر معاد اللہ گرنے دیتے ہوں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب آدمی جو ہے وہ عام طور پہ پانچ چھ مہینے میں ایک مرتبہ تمہیں مبارک درجواتا ہے پاک علیہ پاکلام پانچ سے چھ مہینے میں ایک مرتبہ تمشوا دیتے کیونکہ وہ بڑھ کہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جی اب اگر اس طرح بھی ترشوانہ شمار کرے تو پندرہ سے بیس مرتبہ کا ترشوانہ تو کئی نہیں گیا صحیح اور ہر مرتبہ کے اندر جو مال مبارک ہے ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ کے آس پاس صحیح مجموعی طور پہ پندرہ سے بیس لاکھ بوے مبارک دنیا میں ہونے چاہیے لیکن نہیں ہے نہیں لیکن نہیں ہے صحیح تو سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اتنے کیوں نہیں ہیں جو نہیں ہیں ان کا چرچا کیوں نہیں, ہے؟, سبحان اللہ نہیں, اللہ کیوں نہیں ہے صحیح لیکن یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیوں ہیں بھائی سوال دوسرا کیا کرو کہ کیوں صحیح نہیں ہے تو اس کا ہم جواب سوچے کہ ڈھونڈے اور کہ उشاک उشاک بہت, بہت سارے اشاک نے اپنے کفن کے اندر رکھ لیے ہوں گے بہت ساروں نے اپنے قبر میں اپنی آنکھوں پہ رکھوائے ہوں گے بہت ساروں نے اپنی قبر میں تاک بنا کے رکھوائے ہوں گے تو اس لیے وہ کم ہو گئے تو ہم اس کا جواب دیں گے اس کا نہیں دیں گے سبحان اللہ کیونکہ اس کا جواب نہیں بنتا اور یہ سوال ہی نہیں بنتا آپ نے تو مفتی صاحب بالکل جو ہے نا وہ سوال کو جواب اور جواب کو سوال کر دیا اور ماشاء اللہ لاجیکل ہے روشنی لوجیکل میں ہے لوجیکل ہے بالکل سمجھ آتی بلکل بلکل ہے اب آئندہ یہاں سوال یہ سوال کیا جائے سبحان اللہ جے مدریس چینل کے ناظرین ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز پر ہم نے اس بات کو سمجھا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ جہاں پر مبارک کی خبر ہو اور کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کا دعوی کرتا ہے تو ہم بجائے سوالات کرنے کے برکت کرنے والے برکت حاصل کرنے والے بنے اس کی زیارت کرنے والے بنے اور الحمدللہ دیکھا ہے خاص طور پر ربی نور شریف کے اس مبارک مہینے میں جن کے ہم مم مبارک ہوتے ہیں تو وہ دعوت بھی دیتے ہیں محافل کے اندر بھی ان کو لایا جاتا ہے زیارت کے لیے جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو بھی تبرکات ہیں اور خاص طور پر من مبارک اگر وہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں تو شاید مفتی صاحب شام تک بھی رات تک بھی جو ہے وہ موئے مبارک ہی کی برکات بیان فرماتے رہیں گے کہ اس قدر اس پر لکھا گیا بیان کیا گیا تو امید ہے کہ سالے محترم کو بھی جواب ملا ہوگا نہ صرف یہ بلکہ مدری چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ان کو بھی سمجھنے کا موقع ملا ہوگا سب دوسرا سوال تھا اور یہ جنرلی کیا جاتا ہے چونکہ آج باروی شریف ہے تو جہاں پر منایا جاتا ہے وہیں پر کچھ اس طرح کے بھی سوالات جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جب بارہویں شریف کے دن مبارک دی ہے تو خوشی منانا کیسا کہ ایک ہی وقت وشال کا بھی ہے اور چلو پیدائش کا بھی ہے تو اب کیوں ہم خوشی کو غالب قرار دیتے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے یہ تو یقینی بات ہے کہ ایک بہت بڑا غم اور ایک بہت بڑا وہ صدمہ تو تھا اس لیے صحابہ کرام کی جو کیفیات احادیث کے اندر مروی ہیں کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے ان میں سے بعض اپنے ہوش کھو بیٹھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا کیسے اس کمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار لے کے پھر رہے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاکر علیہ وسلام کا وسال ہو گیا مم. میں اس کی گردن اڑا دوں گا بشو. سرکار کیسے گئے وہ دنیا سے جا سکتے ہیں تو یہ کیا تھا حالانکہ آتا ہے قرآن کی آیا تھی کہ اوباما محمد اللہ رسول قدخلت مین قبل رسول افا اماتا تو یہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں ان کا میتوں و قرآن کے اندر موجود ہے کہ دنیا کی اس ظاہری زندگی سے آپ نے پردہ فرمانا ہے, ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارا مان ہے اور صحابہ کرام کے تو آنکھوں کے سامنے ہوا سہے لیکن اس کے باوجود وہ صدمے سے اپنے ہوش کو بیٹھے م. لیکن جو ہمارے جذبات اور جو ہماری کیفیات ہوں ان کے اوپر بھی ایک چیز ہے اور ان کے اوپر ہے اللہ رسول کا حکم صحیح شریعت کا حکم بے شک ہم کسی شے کے بارے میں ہمارے جذبات بعض اوقات کیا سے کیا ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے جذبات کو بعد میں رکھیں گے हुم. اور ہم اللہ رسول کے حکم کو اس کے اوپر رکھیں گے بے شک اب ہمارا دل تو یوں کرے کہ نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کے وصال مبارک پہ ہم صدمہ منائیں اور غم کریں हुم. لیکن نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ کسی کے وصال کا وفات کا سوگ تین دن سے زیادہ کر نہیں سکتے سہے تین دن سے زیادہ کر نہیں سکتے اب جب تین دن سے زیادہ نہیں کر سکتے تو اب بتائیے کہ جذبات پہ عمل کریں یا اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کریں تو لہٰذا تین دن تو گزرے بہت عرصہ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر تو اب ہم جو ہے نا وہ اظہار غم نہیں کر سکتے اب دوسری طرف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ صحیح وہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کا سبب ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے کہ اللہ تعالی نے اس آمد کا قرآن میں تذکرہ اتنا کیا کہ جسے سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی شہر بے شک بے شک لقد جا قد جا اکم ان ارسلنا کا وما ارسلنا کا کتنی آیتیں ہیں جن کے اندر بار بار یہ آتا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا مجھا آ گیا لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہم. تمہارے پاس وہ رسول تشریف لیا تم ہی سے جو رفر رحیم ہیں۔ تم ہم نے تم ہم نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہم نے تمہیں رحمت اللہ بنا کے بھیجا ہم نے ہم نے تمہیں شاہد امبشر ام بنا کے بھیجا ہم نے تمہیں دائین اللہ بنا کے بھیجا ہم نے تمہیں سراج منیرا بنا کے بھیجا تو نبی پاک اور ہمارا رسول کو بھیجنا جو ہے یہ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے اور اللہ مومنوں پہ یہ احسان جتاتا ہے اور اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کیا کرو Hmm. تو جو نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے وسال مبارکہ معاملہ ہے وہاں تو شریعت کا حکم آ گیا سہے لہٰذا وہاں حکم شریعت پہ عمل کریں گے hmm. دوسری طرف ہے ولادت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری یہ تشریف آوری خوشی کا مقام ہے اس سے تو کوئی مسلمان انکار کر نہیں سکتا جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں سہے کہ سرکار کی جو آمد ہوئی اپ اس جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر اگر اس کو, کو کہتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ وہ کس بات کا مسلمان ہے تو مسلمان ہی نہیں اب جب یہ خوشی ہے اور جب یہ مسرت کا موقع ہے اور جب یہ رحمت ہے اور یہ نعمت خداوندی ہے تو اب اس رحمت خدا بندی پر اللہ تعالی کا حکم ہے فلیف راہ خوشیاں منا قلب فض اللہ وبی رحمت ہی فبیداری کا اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی مومنوں کو خوشیاں منانی چاہیے سبحان ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا وہ اما بن احمتی اور کا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کو بار بار فرمایا گیا یا بنی اسرائیل التی انعام تو علیہ بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تو بنی اسرائیل کو تو اللہ کے احسان یاد کرنے کا حکم ہو اور یہ جو بنی اسماعیل ہے جو نبی پاک علیہ السلام اسلام کی امت ہے کیا اس کو حکم نہیں ہوگا کہ اے بنی اسماعیل اے نبی کے امتو میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تو کیا نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری احسان نہیں ہے وہ احسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا لقد من اللہ عمین نے اس بات ہے فہیم کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبوض فرما دیا تو نبی پاک علیہ السلام احسان ہیں رحمت ہیں فضل الہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت پہ خوشی منانے کا نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا تو اب ہم اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں تو لہذا خوشی منانے کا حکم تو موجود ہے صحیح اور غم منانے سے ممانت ہے Hmm. تو ہم تو دونوں طرف جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پہ عمل پر عمل, پر عمل کر رہے ہیں خوشی منانے میں بھی حکم خداوندی بندی پہ عمل ہے اما بنعمت ربی کا فحدث پہ عمل ہے ورفعنا انعال کا وکرت پہ عمل ہے قل بفضل اللہ وب رحمت عفب اداری کا پہ عمل ہے غم منانے کے اندر جو ہے چونکہ اللہ رسول نے منع فرما دیا ہم رک کے بیٹھے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا اور ڈیٹیل میں جو ہے ہم نے جواب سنا خوشیاں منائیں جھومیں چراغاں کریں جشن میلاد منائے اپنے گھروں میں بھی چراغ کریں محافل سجائیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت تجیبہ کو بیان کریں جو بھی خوشی کا جائز انداز ہے وہ ضرور اختیار کریں آ, کچھ جو ہے وہ چراغا کے پیکیجز ہیں ہمارے پاس دنیا بھر کے اندر اور خاص طور پر آ, پاکستان کے اندر مختلف مواقع پر جو آ, مختلف مقامات پر جو چراغاں کیا گیا وہ بھی آپ کو دکھانا ہے آئیے پہلے ہم آپ کو کچھ جلوس کے مناظر دکھاتے ہیں پھر ان شاء کے مزید کالز بھی شامل کرنی ہے اور مزید مدنی پھول بھی حاصل کرنے ہیں مفتی صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے کب کب کہاں جلوسوں میں شرکت تو کی ہوگی کوئی یادگار واقعہ بھی انشاءاللہ سنتے ہیں لیکن آئیے پہلے جلوس ملا کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں مبارک لمبیا کا جی اکثر لانے والا ہے اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے تم جانو گے بچل تمہارا ماشاء اللہ آپ نے مناظر دیکھے مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھے اور کئی جلوسوں میں آپ کی شرکت بھی رہی ہوگی تو یہ مناظر دیکھنے کے بعد کیا جذبات دیکھیں یہ مناظر بہت ساری چیزوں کو مینشن کرتے ہیں جی ایک تو ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جہاں مسلمان ہوگا وہاں سرکار کی محبت ہے مسلمان ہو اور نبی پاک علیہ اسلام کی محبت نہ ہو تو اس وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا یہ تو حدیث کے مارک دیکھ میں فرمایا گیا کہ تو میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے مجھ سے اپنے یا ماں باپ سے اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے اپنے باپ سے اولاد سے سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے تو اس جلوس کے اندر ایک تو ماشاءاللہ جو میلاد شریف کا تذکرہ دن بدن دن بڑھ رہا ہے نبی پاک علیہ السلط اسلام کا تذکرہ دن ب بڑھ رہا ہے حالانکہ عالمی سطح کے حالات دیکھیں جی تو اس میں ایک اینٹی اسلام جو مائنڈ سیٹ ہے جو مینٹیلٹی ہے وہ کوئی کم نہیں ہے دنیا میں دہریت سیکولرزم اور نہ جانے کیا کیا بلائیں موجود ہیں لیکن نبی پاک علیہ صلاح و السلام کا چرچا تذکرہ ذکر مبارک بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرم ہے ورفا انا اللہ کا ذکر اللہ اور اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا کیا بات تو یہ نبی پاک علیہ السلط اسلام کی بلندی ذکر ہے کہ ان صورتوں میں ایون کہ اذان کے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام کا نام موجود ہے دی حتیٰ دی کہ نماز کے اندر موجود ہے نماز میں اتہ للہ اللہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ساتھ میں السلام علیہ کا ایوہن نبیو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ نماز کے اندر رکھا نماز میں نماز کے لیے بلانے میں رکھا صحیح اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خطبہ ہو وہ خطبہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ہو نہیں سکتا بلکہ کوئی غیر مسلم بغیر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑے گا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تو یہ ساری جو یہ سارے مظاہر ہیں وہ رفا کا رکھے اچھا اب دوسرا یہ جو جلوس ہیں یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جلوس مسلمانوں کی پہچان ہے بے شک ہم نے فرانس کا اگر منظر دیکھا تو ہمیں پتہ چلا یار فرانس میں مسلمان ہیں بے شک ہم نے آسٹریلیا کا منظر دیکھا اسپین کا دیکھا اٹلی کا دیکھیں گے امریکہ کا دیکھیں گے تو ہم ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز نظر آئے گی یار الحمد للہ مسلمان ہے خوشی کی بات ایک خوشی ہوتی اب یہاں جو ہمیں میلاد میں نظر آ رہے ہیں ان میں وہ ہیں جو سبز امامے والے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں دعوت اسلامی کی جو علامات اور جو نشانیاں ہیں وہ ان کے پاس ہیں تو گویا ایک قسم کا دنیا میں دعوت اسلامی اسلام کی پہچان بنی ہوئی ہے کیا بات ہے کہ آپ آسٹریلیا کو دیکھتے اگر آپ ویسے آسٹریلیا چلے جائیں اور آپ کو ایک امامے والا نظر آ جائے فورن یہ مسلمان ہے مسلمان ہے یہ مسلمان ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا دعوت اسلامی پر بھی کرم ہے الحمد دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بہت ساری پہچانوں میں سے پہچان بنا دی ہے بالکل بالکل اور کئی ایسے علاقے ہیں اور امیر سنت کی سوچ اگر ہم دیکھتے ہیں یعنی اس وقت جو ہمیں ترغیب ہے شہ, شہری علاقوں میں کہ جس سے بن پڑے وہ بارہویں شریف جو ہے نا وہ شہر کے بجائے دیہاتوں میں گزارے چھوٹے شہروں کے اندر جائے کل ہی ایک اسلام بھائی مدنی قافلے میں سفر کر رہے تھے مدنی چینل کے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم باب اسلام سندھ کا ایک علاقہ ہے انٹیریئر کا تین چار سال پہلے وہاں پر گئے تھے تو نہ وہاں پر پتا تھا کہ صبح بہاراں کیا ہوتی ہے نہ پتا تھا کہ جلوس میلاد کیا ہوتا ہے چھوٹا سا علاقہ تھا تو لیاقتآباد کے کہنے لگے کہ اب تین سال کے بعد یہ الحمدللہ وہاں پر عالم ہے کہ باقاعدہ محفل ہوتی ہے اور علاقے کے لوگ مقامی لوگ ایک اچھی تعداد میں جمع ہوتے ہیں صبح بارہ کا <coughs> استقبال اور پھر اگلے دن جلوس اب یہ جو مختلف علاقوں کے اندر شروع ہو رہا ہے اس میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے مسلمانوں کو الحمد ایک اچھے کام اور اس کی جو ہے وہ ترغیب مل رہی ہے تو یہ مزید سے مزید جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جلوسوں کا سواب کسے ملے گا سوہان اللہ آپ ہی بتائیں مفتی صاحب امیر علیہ کو نا. کیا بات ہے ان کی ترغیب اور ان کی سوچ سے یہ سارا پھیل رہا ہے نا یہ جہاں نام و نشانی توامی جنوب شروع ہو گیا لائٹنگ شروع ہو گئی سوہانا محبت رسول پھیلانے کا جو سواب ہے یہ سارا سنت سنت سنت سنت امیر سنت کا میں بعض بار سوچتا ہوتا ہوں کہ امیر علیہ سنت کی بات کتنا سواب ہے اللہ کتنا کیسے شمار کرے آدمی کے امیر سنت کا ثواب کتنا ہے اس ملٹی پلائی لیکن کے کام آپ نے جاری کیے نا صحیح اب یہ جو گلی گلی نگر نگر اور محلہ محلہ اور گاؤں گاؤں اور کریہ کریا میلاد پھیل گیا اجتماعات پھیل گئے لائٹنگ پھیل گئی ناطیں پھیل گئی مدری چینل پہنچ بچوں گیا بچوں, بچوں کی زبان بچوں پہ, پہ, پہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی نعتیں ذکر مبارک اور سرکار کی شان بیان کرنا یہ سب جاری ہو گیا تو اب اس کو, اس کو ایک طرف اس کو رکھے اور دوسری طرف وہ حدیث مبارک اپنے ذہن میں رکھے جو نبی پاک علی سلاۃ وسلام نے فرمایا من سنف الاسلام سنتن حسنتن فالح اجروہ و اجرو من عاملہ بھی من غیر این قسم اجور ہی شعی فرمایا کہ جس نے اسلام میں کو اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے اس اچھے طریقے کو جاری کرنے کا بھی ثواب ہے اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی آئے کیا بات یعنی دس لاکھ بندوں نے اگر اس طرح کی ساری ترغیبات اور ساری تشہیر کے بعد اگر جلوس نکالے نبی پاک علیہ اسلام کی محبت میں لائٹنگ کی اور جو ہے وہ آرائش و زبائش کی اور سرکار کی ناطے پڑھی اور ذکر کی اور شباری کی اور فجر کی نماز پڑھی اور درود و سلام پڑا اور ناطے چلائی اور یہ سارا کچھ کیا تو ان سب کو تو ثواب ملے گا ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی لیکن ان سب کے ثواب کے برابر ثواب اسے ملے گا جس نے اس طریقے کو جاری کیا تو اب اس میں ہمارے ان مبلغین کی بھی ایک عظمت ہے اور ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ جس کے کسی علاقے میں جانے قافلہ لے جانے کوشش کرنے سے کچھ عرصے بعد وہاں پر بھی یہ جلوس کی بہاریں اور سرکار کی محبت کی بہاریں شروع ہو گئی تو ان سب کا ثواب اسے ملے گا صحیح اور جس نے اس کو بھیجا ہے اسے بھی ملے گا سبحان اللہ. اور جس نے اس کا ذہن بنایا ہے اسے بھی ملے گا تو یوں ملتے ملاتے کتنے افراد ہیں نبی باغ علیہ اسلام نے فرمایا کہ ایک صدقہ کتنے جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے سب کو ثواب ملتا کیا بات ہے سبحان اللہ. گھر کا جو مالک ہے وہ کما کے لایا ٹھیک ہے بیوی بی نے آٹا گوندا مل. خادم کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی اس نے جا کے فقیر کو دی فرمایا تینوں کو ثواب کیا بات, بات ہے کما اللہ اللہ کے لانے والے کو ثواب آٹا گند کے روٹی بنانے والے کو ثواب اور آگے جا کے دینے والے کو ثواب ہے تو یہ اسی نبی علیہ اسلام کی محبت کا ثواب کا ہم اندازہ لگا سکتے اللہ بعض اوقات اس کے اوپر بعض لوگ یہ بھی سوال کر تھے کہ اس کا ثواب ہے کیا اس میں ارد یہ ہے کہ اگر آپ ثواب کو ثواب کو اگر تو آپ دس نیکی اور پندرہ نیکیوں کے اعتبار سے شمار کریں نا تو وہ ایک اور چیز ہے لیکن ثواب کا اصل مطلب تو قرب خدا بندی ہے بے قرب خدا بندی ہے وہ جو ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟, قیامت کب آنی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کیا کی ہے اللہ کیا کا پوچھ رہے تیاری کیا کی, تیاری کی کیا ہے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نماز روزے صدقے تو نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ سہان اللہ سبحان تو اللہ، سبحان نبی پاک علیہ و سرب نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کر سبحان اللہ سبحان قیامت اللہ، سبحان میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت, محبت کرتا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جس قدر خوشی نبی پاک علی سلاط وسلام کی اس جملے سے ہوئی تھی زندگی میں کسی کام سے نہیں اللہ محنت وصول ہو گئی نا گویا کہ نبی پاک علیہ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نبی علیہ اسلام سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں پھر گنوایا کرتے واہ کیا بات ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں کیا میں ان کے ساتھ اٹھوں گا جس کے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے گویا ایک تصور باندھتے تھے اب یہ جو جلوس ہے میلاد ہے آخر آدمی وہ پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بھی میلاد کر رہا ہے لائٹنگ کر رہا ہے محفل نعت کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کو کیا دنیاوی فائدہ مل رہا ہے دنیاوی فائدہ اس کو ظاہر کچھ نہیں مل رہا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آپ کی تعظیم آپ سے لگن ہے جو یہ سارے کام کروا رہی ہے تو محبت رسول کا ثواب وہ ہے مع من احببتا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنت بھی آ گئی مان کی سلامتی بھی آ گئی اس میں ساری کی ساری چیزیں آ گئی اور اعلیٰ درجے کی جنت آئی کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اب جو یہ محبتیں پھیلانے والے کیا ان محبتوں کو عام کرنے والے ہیں ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا اور پھر جس امیر علیہ سنت نے یہ سب کے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں بٹھا دی اور رچا بسا دی ہیں اور وہ کوچا کوچا کریا کریا گلی گلی جا کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ سب کا ثواب جو ہے وہ امیر علیہ سنت کو پہنچتا ہے تو ان کی شان جو ہے وہ ماشاءاللہ کیا دل ہوگی دل کیا دل کیا دل بات, بات ہے مفتی صاحب بہت مزہ آیا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم الیا کو اور ان کے صدقے کے ہمیں بھی جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی سعادت عطا فرمائے مفتی صاحب اسلام آباد کا جلوس ہے مجھے بتایا گیا لائیو ہیں ہمارے ساتھ چلیں چند مناظر دکھا دیں دیکھیے جی پاکستان کا دارالخلاف ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی جلوس میلاد کا سلسلہ ہے اور پاکستان کی بات کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سوائے چھوٹے شہروں کے چھوٹوں میں بھی سمجھے کہ بہت چھوٹے یا گاؤں وغیرہ ہوں گے کہ جہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے جلوس سے ملاد کا سلسلہ نہیں ہوگا ورنہ تقریباً تمام کے تمام بڑے شہروں میں بلکہ نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں کوئٹہ میں, میں تھے ہم لوگ تو وہاں کے بارے میں عموماً لوگ یہ سوچتے ہوں گے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار وہاں پر کیا ہوتا ہوگا یعنی آج سے یہ بیس پچیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں وہاں کا جلوس مجھے آج تک نہیں بھولتا وہ بھی اتنا بڑا ہوتا تھا میزان چوک ایک جگہ ہے وہاں سے جلوس جمع ہوتے تھے یا وہاں سے نکلتے تھے اور بھی مختلف علاقوں میں کہ تاحد نگاہ یعنی کہ نہ ختم ہونے والا اسی طرح کے پی کے ہو گیا چھوٹے بڑے گاؤں گوٹھوں میں ماشاء یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اللہ مل تبارک مل و تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر نے سنت دعوت برکات کو دعوت اسلامی کو اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے مجھے خود بھی منانا ہے لیکن مجھے اپنا حصہ بھی اس کے اندر شامل کرنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس حوالے سے مزید کیا کوششیں کر سکتا ہوں ہم سب کریں گے تو ان ہمیں بھی اس کی دنیا اور آخرت میں برکت نصیب ہوں گی مفتی ساری کالز ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک تربیت کے لیے سوال کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے وہ جلوس میلاد سے تعلق رکھتے ہیں شامل ہوتے ہیں اس کی تیاریاں کرتے ہیں اگر کچھ آداب کا بھی بیان ہو جائے ظاہر ہے کہ جہاں پر اتنی ساری عوام جو ہے وہ جمع ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ بے احتیاطیاں بھی ہو جاتی ہوں گی تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جلوس میلاد میں ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں کہیں پر کوئی کمی یا کوتاہی محسوس کی جائے دیکھیے ہوتا یہ ہے میں یہاں ایک اصول بھی عرض کروں اور وہ وہ اگر اس کو پیشے نظر رکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ غلطیوں سے آدمی بچ سکتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کام بالکل عوام کے ہاتھ میں دے دیں گے نا اس کا پوری طرح شریعت کے مطابق ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ جب پوری طرح عوام کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ شری مسائل جانتے نہیں ہیں اور لحاظ کرنے کا بھی اتنا ذہن نہیں ہوتا تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور جب کوئی شے علماء کی سرپرستی میں ہوگی دین داروں کی سرپرستی میں ہوگی دین کے اندر جن کو محتاط دین کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر جو شرعی احکام کا لحاظ کرنے والے لوگ ہیں جی ان کی زیر سرپرستی ہوتا ہے تو اس کے اندر شریعت کی حدود کا پاس لحاظ کیا جاتا ہے جیسے جی الحمدللہ بہت سے میں نے جلوس دیکھے ہیں جو علماء کرام کی زیر سرپرستی نکلتے ہیں جی اس میں بہت ساری برائیوں برائی بہت ساری برائیاں نظر نہیں آتی اور وہ الحمد بہت حد تک شریعت, شریعت کے مطابق ہوتے ہیں شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو دعوت اسلامی کے جلوس ہیں ہر جلوس کے آگے علماء کے ہی نہیں ہوتے جی لیکن محتاط دین لوگ ہوتے ہیں شرعی حدود کا لحاظ کرنے والے جن کی تربیت ایسی ہے ایسی جن کو سمجھایا گیا ہے جن کو بار بار بتایا گیا ہے یہ جلوس میں لحاظ کرنا ہے اس سے بچنا ہے یہ کرنا تو وہ ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں جی لیکن جب ان دونوں کیٹگری سے کوئی چیز نکل جائے تو پھر اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے صحیح اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ہمارے کھاتے میں نہیں کہ وہ اس کو اہل سنت کا عمل نہیں کہا جائے گا اسے عوام کا عمل کہا جائے گا صحیح اب جلوس کے اندر عام طور پر جو غفلتیں دیکھنے میں آتی ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ حاجت ہے وہ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کی جو پابندی ہے یہ اہم ترین ہے یہ اہم ترین ہے صحیح جلوس کی وجہ سے نہ نماز معاف ہو سکتی ہے نہ جماعت معاف ہو سکتی صحیح لہذا جلوس میں اس, اس انداز میں شرکت کرنا کہ نماز نکل جائے یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے صحیح. یوں سمجھے کہ نماز اصل ہے اور جلوس اس کے تابع ہے ٹھیک ہے ठीक. نماز اصل ہے جلوس اس کے ہے اس ذہن کو بنا کے چلیں گے نا تو پورے جلوس کے اندر نماز نماز کی گندی دماغ میں بچتی رہے گا انشاءاللہ. اس کا نام دماغ میں بچتا رہے گا اور جہاں نماز کا وقت آیا کریم میں مسجد ہے وہاں پر باشرہ امام موجود ہے تو اس کے پیچھے جا کے جماعت کے ساتھ نماز, نماز پڑے اور اگر کوئی جماعت کی صورت نہیں بنتی کہ بعض اوقات روڈ کے اوپر ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی نئی صورت جماعت کی تو نماز بہرحال کسی بھی صورت معاف نہیں ہے اگر نماز ترک کر کے جلوس میں شرکت کی تو جو نماز ترک کرنے کا حرام اور کبیلا گنا ہے نا وہ اپنے سر پہ باقی ہوگا وہ سر پہ آ جائے گا ایسے جلوس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے ایسے جلوس کی کوئی چینا وہ ترغیب نہیں ہے ایسے جلوس کا کوئی ہم ذہن نہیں دیتے ہم اس جلوس کا ذہن دیتے ہیں جس جلوس کے اندر نمازیں پڑھی جائیں جس yes. جلوس کے اندر نماز کی پابندی کا خیال کیا جائے نمبر اے. نمبر دو یہ ہے کہ جو جلوس نکالنے کی ہم بات کرتے ہیں یہ مردوں کے جلوس کی بات کرتے ہیں عورتوں کی نہیں سہے بہت بنیادی بات عورتوں کے بارے میں ہمارے جو شرعی احکام میں وہ بڑے واضح ہیں اعلی حضرت علی رحمان نے مزارات پر عورتوں کے جانے کے حوالے سے رسالہ لکھا فتوی دیے سب کے اندر یہ بیان کیا کہ سلامتی کی رائے یہ ہے کہ عورتیں مزارات پر نہ جائیں, نہ جائیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خزرہ کے صحیح تو اب <تصفح> خواہ و غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے یا وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے یا وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑی ولی کا مزار ہے سب کا حکم ایک ہے کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا منع ہے ٹھیک ہے حالانکہ مزار پہ جانا بذات خود اتنے و برکات کا حامل ہے اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں قرب نصیب منا ہوتا منا ہے وہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں ولی کا فیضان ملتا ہے سنیت کی پہچان ہے اور ہمارا تو جو ہے وہ ولیوں کے ساتھ جو قلبی لگا اور محبت ہے تو ہم تو ہیں ولیوں کو ماننے والے ہم لیکن ہم تو ہے ولیوں کے ماننے والے لیکن اس کے باوجود عورتوں کو مزارات پہ جانا منع کیا حالانکہ مزار پہ جانا سنیوں کا شعار ہے سنیوں کی پہچان ہے سنیوں کی علامت ہے سنیوں کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس موضوع پہ تقریریں موجود ہے ہم جناب عرس کرتے سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود عورتوں کا جانا منع ہے صحیح بھی اینی ہی یہی صورت آپ جلوسوں کی سمجھیں hmm. جلوس کے اندر عورتیں جائیں گی تو پردے کا لحاظ ہونا مرد کا جھنگٹا ہونا بد نگاہی ہونا یہ ایک کمپلسری سی چیز ہے सहی. کمپلسری سی چیز ہے کہ یہ ہوگا ایسا واقعہ ہوگا hmm. لہذا عورتوں کا جلوسوں میں جانا متلکن بنا ہے چھوٹی بچیاں ہیں چھوٹے بچے پانچ سات سال کے ٹھیک ہے وہ جا سکتے اس میں بچیاں ہی پانچ سات سال کی وہ جا سکتی لیکن hmm. عورتوں کا جانا اور پھر بن عورتیں کہیں جاتی نہیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ یا جلوس نکلتا ہے صحیح تو تب بھی وہاں پر کوئی بد نگاہی کی صورت کوئی آپس کی اختلاط کی صورت مکسنگ کی صورت یہ ہرگز ارگیز نہیں ہونی چاہیے اس میں بیسیوں گناہوں کے چانسز موجود ہیں دوسری بات تیسری بات یہ کہ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھا جائے کہ جو نیسیسری ہے اور جو ناگزیر ہے کہ اس سے ہم اس سے بچ نہیں سکتے جی اتنی حد تک تو ہم جو ہے نا وہ راستے کا اور آواز کا جو ہے نا وہ ہم کریں لیکن بلا وجہ لوگوں کو تکلیف نہ دے بلا وجہ لوگوں کو تکلیف نہ دیں بارویں شریف کے جلوس کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پورے ملک کے بچے بچے کو پتہ ہی آج روڈ بند ہیں اور جلوس ہے اور یہ ہے وہ ہے چھٹی متبادل فنان جگہ ہے حکومت نے بھی اپنے وہ سارے نقشے وغیرہ جو ہے نا وہ جی پہلے جی سے جی دیے ہوئے ہوتے اس کا اتنا مسئلہ نہیں لیکن اگر جلوس گلیوں سے گزر رہا ہے اور رات کو مثلا بارہ بجے وہ واپس آیا اور وہ کان پھاڑ آواز کے اندر اس نے ناطے چلائی ہوئی ہیں اور سوئے بچے ڈر رہے بوڑھے مریض پریشان ہیں نمازی عبادت کرنے والے پڑھنے پڑھانے والے سب پریشان ہیں تو اس کی شرح اجازت نہیں ہے ضرور جب ختم ہو گیا تو اب واپسی کے اندر جو ہے اگر ناطے چلانی ہے تو ہلکی سی آواز میں چلاتے ہوئے آ جائیں اور نہ پھر بند کر کے آ جائیں صحیح صحیح لیکن بہت زیادہ شور شرابہ اور حقوق و کا طلب کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح صحیح حقوق الباد کا تو قدم, قدم قدم قدم قدم قدم پر لحاظ کرنا چاہیے یہ بڑی ہی اہم بات ہے صحیح, صحیح دوسرے اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ جو جلوس میں شرکت کرے تو یہ جلوس بذات خود ایک منظم محظب شائستہ اور ایسا نظر آنا چاہیے کہ جو اسلام کی خوبصورتی کو بیان کرے شان میں اضافہ ناکہ ہو بد نظمی بے ترتیبی بدتمیزی ہلڑ بازی اور ناچ ڈانس اور اس طرح کی چیزوں کو نہ ظاہر کر دعوت اسلامی کے جلوس نکلتے ہیں الحمدللہ آپ اس کا انداز کیا ہوتا ہے ایک لائن سے ہے ایک ترتیب سے ہے درود و سلام پڑھ رہے ہیں جھکا, جھکا, جھکا کے چل نعرے لگا رہے ہیں ناتے پڑی جا رہی ہیں نعتوں میں میوزک نہیں ہے ناتوں کے اندر کوئی ایسا جو نا وہ نہیں ہے جو ناتوں کے آداب کے خلاف ہو اور نمازوں کی پابندی جہاں نماز کا وقت آئے گا بلکہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ فلان جی جگہ جا کے یہ نماز پڑھیں گا اوہر یہاں پڑھیں گے وہاں پہنچ کے اثر کی نماز پڑھیں گے اگر لگ رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے جماعت اور نماز جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی تو جلوس تیز کرو جی ایسا کیونکہ پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے اس لیے جلوس چلتا بھی صحیح ہے نمازوں کی پابندی بھی ہوتی ہے شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے ناطے بھی پڑی جا رہی ہیں بیان بھی ہو رہا ہے درود و سلام بھی سب پڑ رہے ہیں ایک محبت اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے جلوس اس انداز میں ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ جس میں ایک بے نظمی بے ترتیب بہت, بہت بڑی عوام ہوگی تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے جی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی فوجی ڈسپلین کے ساتھ چلیں گے ایسا تو نہیں ہوگا لیکن ایسا رول رہے, رہے گا کہ یہ لگے م. کہ یار یہ کیا ہو لڑے میں چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تو جو جلوس کے آداب ہیں مینرز ہیں ان کا بھی لحاظ ہونا لحاظ ہونا چاہیے ماشاء اللہ مفتی صاحب کچھ مناظر کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے انشاءاللہ دکھاتے ہیں وہ بھی آ, مفتی صاحب آپ کا تجربہ جلوسوں میں کیسا رہا آج کل تو شاید آ, جانا ہوتا ہوگا لیکن مجھے یاد ہے گلستان جوہر سے آپ بڑی باقاعدگی سے جو ہے وہ شرکت بھی رہتی تھی اور بھی سردار آباد میں مرکز ال کوئی ایسا جو واقعہ بچپن جو, جو بچپن یاد رہ گیا بچپن ہو بچپن سے ہی شرکت کرتے آ رہے الحمد للہ جب بالکل بچے ہوتے تھے سات آٹھ سال کے تب بھی جو ہماری گلی سے بس سچ کے جاتی تھی اس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے بیٹھے ہی رہتے تھے اس میں باہر نکلتے تو ہم بچے ہوتے تھے تو یہ ہوتا گم ہی نہ ہو جائیں صحیح بس میں جب بیٹھے تو ونڈو سیٹ لینی ہے ہم نے اور جی بیٹھے جی ہوئے اور چار پانچ چھ گھنٹے اسی کے اندر بیٹھ بیٹھ کے واپس آ گئے لیکن ناطے چلتی رہتی تھی یہ ہوتا تھا جی جی پھر جب جو ہے وہ درست نظامی شروع کیا تو میں جامعہ رضویہ سردار آباد میں پڑھتا تھا محدد صاحب پاکستان احمد اللہ لے کے جامعہ میں جی ان کا جلوس نکلتا تھا جی جی تو اسی جلوس میں جاتے تھے وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوتا تھا کہ علمائی جی کے رام اس میں ہوتے تھے جی تو بہت زیادہ اس میں بہت ساری شریعت کی حدود کا لحاظ اس میں ہوتا تھا پھر ایک مرتبہ جامعہ قادریا میں تھا جب جلوس نکلا تو اس میں بھی شرکت کی اور پھر اس کے بعد عاوت اسلامی کے جلوسوں میں ہی شرکت کی عادت رہی یہاں باب المدینہ کراچی کے اندر بھی پولیس والے جوہر سے یا لائن ایریا سے یا یہاں پر کندریمان مسجد سے جلوس میں جاتے تھے یہاں سے پیدل ٹاور پہنچتے سے پہلے اچھا وہاں پیدل چلتے تھے تو پیدل چلتے چلتے ٹاور پہنچ ویسے تو جائے نہیں سکتے رکشے ٹیکسیاں کہاں جائیں گی آپ. تو وہ راستہ بھی جانے کا نہیں ہوتا تھا سارا فیصلے کا ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے بھی رکشہ مل جاتا <laughs> وہاں جا سکتے नहीं. تو ٹاور جاتے تھے پھر وہاں سے اپنا جو امیر سنت کا جلوس نکلتا تھا so, hi, اس کے ساتھ ساتھ پھر چلتے چلتے لیکن پھر ہر جلوس انجوائے تھوڑا سا کرتے ہوئے آتے تھے so, راستے so. میں پھر جو ہے نا وہ جو شربت کی سبیلے اور جو لنگر جو ہمیں so, ہمارے so. हم, اس میں ذرا مینرز کے اندر مل جاتا تھا so, so. تو وہ لے کے مم مم مم دا میرے دا ساتھ تو عام طور پہ ایک دو اسلام بھائی ہوتے so, so. تھے جو یعنی جوس لا کے دینے والے ہوتے تھے اور شربت لا کے دیتے تھے تو یوں پیتے بلا کیونکہ اس وقت ذرا موسم بھی گرم ہوتا تھا آج سے دس سال پہلے موسم گرم ہوتا تھا آج تو بڑا زبردست موسم ہے آج تو بہت اچھا ہے تو اس وقت گرم بھی اچھا ہی ہوتا ہے لیکن بھارت گرم ہوتا ہے گرم تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ تقریباً کوئی پچیس تیس گلاس جوس کے پیتے پیتے اور پسینے سے نکالتے نکالتے تو پھر یہ نشتر پارک تک پہنچتے تھے یہاں سے پھر ہم جو ہے نا وہ آگے پھر مسجد میں چلے جاتے مغرب کی نماز پڑھنی تھی اکثر عام طور پہ وہ جو دربار شریف ہے ایم روڈ پہ شالم بابا رحمت اللہ علیہ جی جی وہاں پڑھتے تھے نماز زہر کی نماز یا بولڈن مسجد میں ایک آدھ مرتبہ وہاں اپنی جو شہید مسجد کھارا در ہے وہاں سے جلوس نکلتا تھا وہاں پڑھی تو یہی سارا معمول ہوتا تھا ماشاءاللہ بڑی پیاری یادیں ہوتی ہیں اور بڑا ہی ایک لطف ہوتا ہے کیف ہوتا ہے سرور ہوتا ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے محافل میں شرکت ہوتی ہے جلوس میلاد میں شرکت ہوتی ہے تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ دل میں عشق کے رسول اور محبت رسول جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے جانا چاہیے شرکت کرنی چاہیے ہو جیسا مفتی صاحب نے بھی اپنا تجربہ بیان کیا کہ بچپن ہی سے اس لائن پر تھے اور اس سلسلے کے ساتھ وابستہ تھے آج تک وابستہ کیے تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کو جن کو ہم لے جا سکتے ہیں سمجھدار ہیں تو شروع سے ہی ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ ابھی سے ان کو پتا چلے کہ ہماری لائن کیا ہے اور اس کی برکتیں اور اس کے بارے میں ظاہر اویئرنیس بڑھے گی تو مزید برکتیں بھی نصیب ہوں گی ایک مدنی گلدستہ ہے وہ دیکھتے ہیں پھر ان مزید بھی کچھ سوالات اس کو شامل کریں گے آپ کی وہ ساری کالز بھی ہیں انشاءاللہ ان میں سے بھی چند سلیکٹڈ کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ چونکہ نماز جمعہ ادا ہو گئی فیضان مدینہ میں اس کے بعد پھر جو درود و سلام کے مناظر ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ دکھائے جائیں گے اور پھر اثر کے بعد بھی آج چونکہ مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے فیضان مدینہ میں بہت سارے جلوس ہیں جو یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے فیضان مدینہ میں اختتام ان کا ہوتا ہے یہاں پر شامل ہوتے ہیں پھر نماز مغرب نماز مغرب کے بعد نگران شعرا کا مختصر سنتوں برا بیان بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ اس کے بعد پھر یہاں پر لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور اس لنگر کی تو بالخصوص امیر کئی مرتبہ تذکرہ فرماتے رہتے ہیں ترغیب بھی ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے اسپیشل لنگر ہوتا ہے تو جن سے بن پڑے جو آ سکتے ہوں تو سدانے مدینہ میں نماز مغرب آ جماعت ادا کریں ان یہاں کے مناظر جو ہے وہ دیکھیں گے آئیے ایک مدری گلدستہ دیکھتے ہیں جی سرکار کی آمد مرح باج پاٹ کی آمد مرح بال کامد مراب کی آمد اگر آج جھومو گے تو جب جھومو گے گم جانو گے بچھا تمہارا آیا ہے نور والا نور والا نور والا آیا ہے نور والا آیا گئے نور لے کر آیا گئے نور والا آیا گئے نور لے کر آیا سارے عالم میں دیکھو کیسا نور ہے لوسلام والی کا یار خواہ اسلام والی کا یار بما جب تلک یہ چاند تارے جل ملا جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملا جائیں گے تب تلک جشن بلا دش ہم ملاتے جائیں گے والا آیا گئے دھور لے کر آیا گئے دھول والا آیا گئے دھور لے کر آیا گئے سارے آلم ماشاء اللہ بہت ساری ٹرانسمیشن میں شرکت کا جو ہے وہ موقع رہتا ہے لیکن ربی نور شریف کی بات ہی نالی ہے الحمدللہ یہ رات سے ہی سلسلہ جاری ہے ہم کچھ نہ کچھ آپ کو مناظر دکھا پا رہے ہیں لیکن اتوار والے دن رات کو جو سلسلہ ہو اس میں کوشش ہوگی کہ بہت سارے زیادہ سے زیادہ آپ کو مناظر مزید دکھا پائیں مفتی صاحب سلسلے کا وقتی اختتام کی طرف ہے میں <coughs> چاہوں گا کہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آج کے دن کے حوالے سے خاص مدنی پھول اگر ہمارے ناظرین کو آپ فرما دیں <coughs> دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ نبی پاک علی صلاح وسلام کی ولادت مبارکہ کی وجہ سے نمایاں ہے بیشتر. لیکن ذکر مصطفیٰ آج کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے بیشتر. یہ تو مسلمان کی پوری زندگی کا وظیفہ ہے لہذا آج کے دن کو پورے سال کے لیے اور پوری زندگی کے لیے ایک ترغیب اور موٹیویشن کے طور پہ لینا چاہیے درود و سلام کا پڑھنا نعتوں کا پڑھنا نیک محافل میں شرکت کرنا نیک اجتماع میں آنا یہ ساری چیزیں آج کے دن سے سیکھ کر اپنی زندگی میں شامل کر لینے چاہیے تو پورا ساری اجتماع میں شرکت اور نعتوں کا سننا اور گانوں سے بچنا اس طرح کی چیزوں کا لحاظ کیا جائے دوسری بات یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف مبارک قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ان نا کا نہ ہوئی اہ حبی بے شک تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں اور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا مکاری مل اخلاق مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو ان کی انتہا تک پہنچا دوں کہ اللہ ہر اچھے اخلاق کا سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے عمل سے اور اپنے اقوال سے بتا دیں سبحان اللہ سبحان تو آج کے دن جو ہے تھوڑا سا اپنے اخلاق کے اوپر غور کرنا چاہیے ہمارا لب و لہجہ ہمارا رویہ ہمارا طرز عمل دوسروں کے ساتھ کیا ہے ہاں ہمارے خادم ہیں یا ہمارے چوکیدار ہیں یا وہ ہمارے نیچے والے ہیں ماتحت ہیں پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا لب و لہجہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے بد اخلاقی یہ بدترین صفات میں سے ہے اور خوش اخلاقی بہترین صفات میں سے ہے تو کم از کم نبی پاک علیہ الصلاۃ السلام کے اخلاق کریمہ اور شمال جمیلہ اور اخلاق عظیمہ کی نسبت سے اپنے اخلاق کے اوپر جو ہے ایک مرتبہ نظر ثانی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش ماشاء ما اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیرات فرمائے اور آج کے دن جو کچھ ہم نے سیکھا سنا میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا بارہ دن میں جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا اور بھی الحمدللہ للہ کرام کے مبلغین کے سلسلے رہے ہم نے جو کچھ سنا سیکھا اللہ کرے کہ اس پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم استقامت بھی نصیب ہو جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے آج کے اس مبارک دن میں ہم نے آپ کے مدنی پھول حاصل کیے اس وقت عالمی مدر مرکز سزان مدینہ میں جمعہ کی نماز کے بعد جو سلام پڑھا جاتا ہے جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آئیے آپ کو سزان مدینہ مسجد کی طرف لیے چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ